اچھا اب تک ہم نے چند بنیادی بنیادی باتیں پڑھی تھیں ٹھیک ہے پہلی بات تو پڑھی تھی تخریج کی تعریف لغ اور اصطلاح ٹھیک ہے لغتن اس کا معنی تھا استمبات اجتماع ان مطلع دینی فی واحدین الجتمبات الاستمبات التدریب جیح یہ اس کے معنی تھی اور محدثین کے نزدیک اخراج یا تخریج کا معنی کیا تھا کہ سند کے ساتھ حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا وعدے کرنا ٹھیک ہے اور حدیث کی کتابوں سے حدیث کی کتابوں سے ان کتابوں کی سند سمیت روایت کو ذکر کر کے اس کا دراصہ پیش کرنا اور اسی طرح اصلی مصدر کی طرف حدیث کی نسبت کر دینا یہ محتسین کہ ہاں آن, ان چیزوں پر تخریج کا لفظ بولا جاتا تھا اور اصطلاحی تعریف ہم نے پڑھی تھی الدل تو علامود بلحدیث فی مساد الاسلیہ اللہ تی اخراجت ہو و بسندی ہی و بیان و مرتبہ تی یہ اس کی اصطلاحی تعریف تھی ٹھیک ہے اور کتب سننا ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں حدیثوں کو جمع کیا گیا ہو اپنی سند کے ساتھ دوسری کتب سننا کی تابع کتب جن میں مستند کتابوں کو سامنے رکھ کے کتاب تیار کی جاتی ہے ذرا جب بہن صحیح ہیں ہم وغیرہ ٹھیک ہے اور تیسری کتب سننا کی قسم وہ ہے جو کہ اصل کتب سننا نہیں ہے اصلاً وہ کتب تاریخ ہے اصلاً وہ کتب لغاں ہیں اصل وہ کتب تفسیر ہیں لیکن ان میں بھی مصنظاََ باصند احادیث پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس علم کا ہم نے پڑھا تھا فائدہ اور اہمیت فائدہ اہمیت یہ ہے کہ مفتر کا پتہ نہیں چلتا تو اس علم کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے شروع شروع میں تو لوگ چونکہ علم آشنا تھے ان کو پتہ تھا تو ان کو حوالہ دینے کی بزرگ تھی ان صرف متن سے ہی سمجھ جاتے تھے یہ کس کی روایت ہے کس راوی کی روایت ہے کس کتاب کی روایت ہے انہیں پتہ چل جاتا تھا پھر حدیث کی کتاب کا حوالہ دے دیا جائے تو کافی ہو جاتا تھا اس کے بعد تو آہستہ آہستہ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ کتاب کا بھی حوالہ دے دیں تو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کتاب میں یہ حدیث ہے کدھر کیونکہ کتاب کی ترتیب کا اس کی تبہیب کا وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس انداز میں حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے یہ یعنی کہ اب تک ہم نے پڑھا ہے شروع سے لے کے اب تک جو پڑھا اس کا خلاصہ کلام یہ ہے اب یہ چند کتب تقریج کا تعارف شروع ہونے لگا ہے اب اس کو ذرا غور سے پڑھیں یہ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آپ کی اثر کتاب شروع ہو گئی عشر کتب تقاریج و تحریف بادی مشہور مشہور کتابیں تخریج کی اور ان میں سے بعض کتابوں کا تعارف ہاں جی پڑھیں مہذب جو ابو اسحاق شیرادی کی, کی ہے اس کی تخریج کی ہے نام رکھا ہے تخریج و حادیث مہذب یہ تصنیف ہے محمد بن موسیٰ الحازمی کی ہم تخریج المکسی ہاں ہاں مرغی نانی, علو نانی علو کی جو کتاب ہے ہدایہ شریف اس کی عبداللہ پیوسف الزیلعی نے یہ تصنیف کی ہے ہدایہ کسی ہے مرغی نانی کی ٹھیک ہے مرغی نانی کی ہدایہ پر ہدایہ کی حدیث کی تخریج اس کا نام رکھا ہے نصب الرایہ اور نصب الرایہ کس کی تصنیف ہے امام ذیل کی ہم سے سے ہاں کشاف امام ذخم کی کتاب ہے اس کی حدیث کی تخریج کی ہے حافظ ذیل نے ہاں موت ذیل صاحب کشاف ذمکشری <سؤال> ہاں یہ امام رافعی کی کتاب ہے البدر المنیر اپنا والآثار الحادیث فی الواق آفیشر الشرح اشرالقبیر امام رافعی کی ہے اس پر البدر المنیر ابن ملقن کی ہے البدر المنیر لکھی ہے ابن ملقن نے البدر المنیر کیا ہے تخریج ہے احادیث و آثار جو کہ واقع ہیں شرح کبیر میں اور اشرح القبیر امام رافیڑی کی ہے اشر الکبیر شر ہے یہ احیاء من الاخبار اس کی تخریج اس کی مربی یاد کی احیاء من الاخبار اس کی تخریج کی کتاب اس کا نام کیا رکھا ہے المغنی انحمل الاسفار اور المغنی انحمل الاسفار وہ عراقی کی ہے عبد الرحیم بن حسین العراقی کی امام ترمدی نے کہا کہ باب یعن پھلا و پھولاں و فلاں اب وہ فل باب کہہ کے جو ذکر کرتے ان کی تخریج آپ عراقی نے کی ہے لیکن اس کی پوری سمتوں سمیت دراسہ وغیرہ وہ سارا کچھ تو نہیں نا وہ انہوں نے کیا ہے اور فیصل آباد میں ایک مرتبہ یہ حادثہ چرے جو یہ جب یہ لگاتے ہیں تسنیم صاحب مدد ائی میں आया है हमारे सुविधाया पुलिस अधिकारी महा वसलना में तृतीय प्रभारी दिनेश अदेशी जिले एवं संशोधन सूत्रिना जो आगे पहुंचे देश के प्रकार पेज के जवानों ने तक करना कोई ہے से بہو کتابی وہ کتابیں جس میں نکالی ہیں استشاد کیا ہے علامہ اپنی حنفی فقا کی کتاب علی بن ابی بکر المرغی نانی کی حنفی کی ہدایات بھی اس میں جو احادیث ہیں ان کی تخریج کی ہے امام ذیل حنفی نے ابو, ابو محمد عبداللہ بن یوسف الضیل الحنفی نے اور تخریج والی کتاب کا نام رکھا ہے نصب الرایا ہاں ان میں سب سے زیادہ عمدہ نہیں ہے شامل حدیث اس میں حدیث کے طرق اور اس کی کتب سننا میں مواضح بہت زیادہ ذکر کی ہے کرنے کے ساتھ اس <سؤال> سے پہلے اتنا شافی وافی کام نہیں کیا کسی نے جس انہوں نے کیا مدد حاصل کی ہے ان کے طریقے اور ان کے معلومات سے ہر اس بندے نے جو کتب تخریج لکھنے والا ان کے بعد آیا ان کے بعد آنے والوں میں سے جسے نے کتب تخریج لکھی ہیں انہوں نے ان کے طریقے سے بہت زیادہ ان کی معلومات سے فائدہ اٹھایا ہے بالخصوص حافظ ابن حضر علیہ سلانی نے امام ذیلبی کے حدیث اور علومِ حدیث میں تبحر کے بارے میں تبحر پر دلالت کرتی ہے اوکے okay, وہ بہت زیادہ مصاحر حدیثیہ پر ان کی اطلاع تھی ہاں ان مصاحر اس حدیثیہ آ. میں جو کچھ موجود ہے اس میں سے استخراج پر ان کو قدرت بھی ہے یہ کتاب اس بات پر دلالت کرتی ہے نماسیوں پنجاب ریپاری میں رسالت کے مستطید کے ختم کے عام حالات کے نام کتاب میں روڈ پریناپ کیوں چلن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اسلام میں جابالو میں ہو جائے اس کے ساتھ ہے اس نے بات رہے ہیں بلایا شراکتنے والے۔ کی محترم اپ نے کی طرح رہی امام زیرفی کے فن حدیث اور اضمائع رجال کے میں تبہر پر شاہد ہے اور اس کی اسعت نظر حروع حدیث کے بارے میں ہاں پر پاک نہیں مستق سیژن تورو کاہو گموا اس کے طرق اور اس کی مواضح اس کی جگہوں کا استقصا کرتے ہوئے استقص <ساعدت> کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہوں سارے کے سارے ذکر کر دینا ہاں <ساعدت> استقص یعنی مکمل طور پر ذکر کرنا <ساعدت> یعنی پہلے جو حدیث صاحب ہدایات نے ذکر کی ہے وہ حدیث ذکر کرتے ہیں پھر اس کے ترک اور اس کے مواضع کا تذکرہ کرتے ہیں علا صبی اصطصاف پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس کے موافق اس کی تائید میں اس کی شہادت میں کوئی حدیث ہے تو وہ بھی ذکر کرتے ہیں <سلام> دعم،, دعم مدد کو کہتے ہیں نا مضبوط کرنا یعنی وہ حدیث بھی ذکر پہلے ہدایہ والی جو حدیث ہے وہ ذکر کر کے اس کی پوری تخریج پھر اس کے موافق اس کے مدد میں اور اس کی شہادت میں جو حدیث ہے اس کی شہد جو بن رہی ہے وہ حدیث ذکر کی اور پھر اس حدیث کی بھی پوری تخریج کرتے ہیں ہاں پھر ان احادیث کو کہتے ہیں احادیث باب ایک ہے حدیث صاحبِ کتاب نے کا ذکر ہے اس کے بعد اس کے موافق جو حادیث ہیں حدیث باب کہہ کر کرادیث باب کہہ کر وہ ان کو ذکر کرتے ہیں علماء <تصفيق> الحمۃ <تصفيق> <تصفيق> المخالفون علی مادہ بہل احناف اہناف کے موقف کے خلاف موقف رکھنے والے جو علماء ہیں اور ان علماء نے جن روایات سے استعلال کیا ہے وہ ان روایات کو بھی لے کے آتے ہیں <متحدث> ہاں اور ان حدیث کو حدیث قسم یا احادیث قصوم کہتے ہیں یعنی ایک صاحب ہدایات نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث اور اس کی تقریر اس کے بعد اس کے موافق جو حدیثیں ہیں احادیث باپ کہہ کے وہ موافق حدیثیں لے کے آئیں گے ان کی پوری تخریج کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگر اس کے مقابل اور مخالف لوگوں نے کسی حدیث سے استدلال کیا ہے تو وہ ان کی حدیثیں بھی لے کے آتے ہیں اس کو احادیث خصوم قرار دیتے ہیں اور اس کی بھی پوری تخریج کرتے ہیں ہاں یہ کام بڑی صفائی کے ساتھ کرتے ہیں اور کمال انصاف سے من غیر یہ مین ابھی ان الحقی تعصب مذہبی اور سوا مذہبی تعصب یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہ انہیں مائل نہیں کرتی حق سے یعنی حق اور انصاف کے ساتھ وہ یعنی کہ تخریج کرتے ہیں حکم لگاتے ہیں اس زمانے ہجری کے آغاز میں یہ سندوں اور متنوں میں غلطیوں کے ساتھ بھرپور تھا بش بھرپور بھرا ہوا اور اس میں تشریف بھی تھا اور سخت بھی بہت زیادہ تھا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے دوسری تواہ قاہرہ میں جو کہ مجلس پاکستان کی مجلس علمی کی ادارت نے اس پر اشراف کیا ہے اور اس نسخے کی تشہیح کی ہے اور یہ کام ہوا ہے تیرہ سو ستاون یعنی انیس سو اڑتیس کو تا خانے سے اس کو معروف ہی پڑھے نا اس نے آغاز کیا ہے کتاب التحرہ کی حادیث کی تخریج سے اور پھر آخر ابواب فکر تک اس کو لے کے گئے ہیں بکاطابی ترتیب الاقوابی صاحب الصل اے کتاب الہدایہ صاحب اصل کی پیروی کی ہے انہوں نے ابواب کی ترتیب ہے یعنی جس جس طرح ہدایا میں ابواب کی ترتیب ہے اسی طرح سے یہ بھی انہوں نے بھی ترتیب رکھی ہے بہت, بہت, بہت آسان ہے کیونکہ مراج مراج مراجع، کرنے والے پر صرف اتنا ہی کام ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ حدیث کا موضوع کیا ہے اور کس باپ سے یہ حدیث تعلق رکھتی ہے سمیم زورا ہو فیضل الباب پھر اتنا معلوم کر کے اس باب میں دیکھ لیں خود این اعضا مطلب خود اعضا یا علی کا اعضا یہ سمجھ और اور جو کتاب ہے جیسے کہ پیچھے चुका چکا ہے ارد مولف کے بارے میں اپنا مؤلف کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ کتاب یور تبر و موسوع تن زخم تن یہ احادیثی احکام کی تخریج کے لیے بڑا زخیم موصوع سمجھا جاتا ہے ہاں اب وہ احادیثی احکام انناف کا مستدل ہوں یا احناف کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں کا مستدل ہوں فہ و ہا ولی جلی ما یستن دلبی الفقا یہ من منصاعری مذاہب المتورہ مذاہب مط عبورہ کہ تمام تر اصحاب جو ہیں فقہا جس جس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں ان تمام تر حدیث پر یہ مشتمل ہے یا اس ان میں جوڑ اکثر اکثر ان احادیث پر مشتمل ہے <تصفح> یہ عظیم خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ کتابیں جلیل ممتاد ہے باقی کتابوں سے چلو دیکھیں یعنی یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے پہلے ہدایہ والی حدیث لے کے آئے گا اس کی تخریج کرے گا پھر اس حدیث کے موافق حدیث لے کے آئے گا اس کو حدیث باپ کہ کا نام دے گا اور ان کی تخریج کرے گا پھر اس کے بعد اس کے مخالف اگر کوئی حدیث ہے وہ لے کے آئے گا اور اس کو حدیث الخصوم کہے گا اور ان کی تخریج کر دے گا